إن الحد لله نحمده ونستعينه ونستغصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدلنا ومن يبلله فلا هالينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضرالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا للإنسان في كبر قال قد أفلع من ذكاها وقد خاض من ذساها مهترم بزرگاندین نوجوان ساتھیوں دینی ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین کے کتاب کی دو دعائتیں میں نے پڑھی ہیں جو آج خطبی کا اصل موضوع ہیں ہمیشہ انسان کو مسلمانوں کو اللہ تعالی نے مقلف دیا ہے اخلاقی طور پر شرعی و دینی طور پر کہ جب بھی کوئی معاملہ آئے تو اس میں ہمیشہ ہر چیز کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں ایک مثبت ایک منفی یا ایک خیر کا اور ایک شر کا مومن کے لیے اخلاق کا تقاضا تعلیمات اسلامیہ کا تکادہ یہ ہے کہ مومن ہمیشہ بھلائی اور خیر پر نگاہ رکھے اور اس کو کسی مثبت معنی میں استعمال کرنے کی کوشش کرے اور یہی ہمارے آپس کے الفت و محبت اتفاق و اشتہاد کے بقا کا سب سے بڑا سبب ہوا کرتا ہے رب العالمین نے فرمایا القد ال انسان کی قبر انسان کو مشقت ہی مشقت میں پیدا کیا گیا ہے اب طرح طرح کی پتہ نہیں کتنی مشقتیں کتنی بلا کتنی پریشانیاں آتی رہیں گی جی خاص طور سے مومنوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا و نبلو کم میں تمہیں آدماؤں گا خیر اور شر کے ذریعے اللہ اولا اکثر اولا اک مرمو تدور رب العالعالمین نے بڑی تاکیف کے ساتھ سنایا اے میرے بندو یاد رکھنا مومنو تمہیں ہم ضرور آزمائیں گے مال کے ذریعے اولاد کے ذریعے جان کے ذریعے کبھی مال کو کھٹا کرے کبھی اولاد کو وفات دے کر کے ون آف سیمنل اموال سامراج ان تمام چیزوں میں گٹا کر کے ہم تمہاری آدمائش کریں گے تمہارا امتحان دیں گے اور تمہارا کام کیا ہے اللہ دین ادا صاحب مصیبہ خالو انہ و انہ راج ہمیشہ انسان کو خیر کا پہلو اختیار کرنا چاہیے اور اس خیر کے پہلو کو اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کو پاک کرے نفس کے اندر اللہ رب العالمین نے خیر اور شر کسی چیز کو دیکھنے کے بعد یا کوئی چیز سامنے آ جانے کے بعد آپ اگر اس کو دیکھیں یا سوچیں تو اب آپ کے دل میں اللہ تعالی نے رکھی ہیں خیر بھی سوچ سکتے ہیں اور اس کے متعلق منفی پہلو اور برا بھی سوچ سکتے ہیں لیکن اللہ رب العالمی کا حکم یہ ہے کہ خیر کے پہلو کو آپ مو فرمایا ون ما سیوا فلحمہ خجورا ہم نے تمہارے نفسے کے اندر دونوں چیزیں رکھ دی ہیں خیر کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور, اور, اور شر کی بھی صلاحیت رکھی ہے کامیاب کون ہوگا افلاح من ذکا کامیاب ہوگا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو شر کے پہلو سے پاک کر لیا اب پاک کرنے کا طریقہ امام قطع احمد اللہ رہ جو امام المفسرین کہے جاتے ہیں کہتے ہیں پاک کرنے کا مطلب ہے اے اے لوگو پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور اپنے بد اخلا اپنے نفس کو اور اپنی ذات کو بد اخلاقیوں سے پاک کرو انسان جب اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے تبھی اللہ تعالی فرمائے کامیابی ہے قد اخلاح وقد کا من صاہ کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو برائی سے پاک کر لیا اور وقت خواب امن اور برباد ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک نہ کرلادت میں اس کو چھوڑ دیا رب العالمی نے دوسرے مقام پر فرمایا وہ بہت ساری وہ برائیاں جو انسان کے نفس میں پائی جاتی ہیں انہیں مال کی دولت کی ہرس ہے تما ہے کنجوسی ہے بخیلی ہے حرد اور بخص علاد ہے رب العادی نے فرمایا کہ وموں کا شفصی فولا جس انسان نے اپنے نفس کو شہ کنجوسی اور بخیلی کے برائی سے پاک کر لیا وہی انسان کامیاب ہوگا کا مفل المفلحون یہی لوگ پڑا پانے والے ہیں اس کا مطلب ہے جو انسان اپنے نفس کو ویسے ہی چھوڑ دیا اپنے نفس کو پاک نہ کیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اسی لیے رقب العالمین نے سورہ شورا کے اندر شاپ روایا کہ قیامت کے دن کامیاب وہی انسان ہوگا جو کلو سلیم لے کر کے آئی جو اپنے نفس کو ہر قسم کی گداگر سے پاک کر سے اپنے دل کو صحیح تعلیم کر لی نا اللہ رب العالمین فرماتے یوم سلیم قیامت کا دن وہی ہے کہ جہاں انسان کی اولاد کام نہیں آئے گی اس کا مال اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا دنیا کی اگر کوئی چیز آخرت میں اسے کامیاب بنا سکتی ہے اور فائدہ پہنچا سکتی ہے فرب العالمی نے فرمایا إلا من بقلب سلیم جو قلب سلیم لے کر کے آئی اور وہی قلب سلیم ہے اس کی ایک عظیم ترین خوبی ہے کہ ہر ہر معاملے میں اپنے نفس سے دہاڑ کر کے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ رجوع کرے دکھ میں درد میں خوشی میں پریشانی میں, میں خوشحالی میں اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرے اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قلب منیب کرا دیا ہے فرمایا وجہ اب کلب یہ جنت اس کے لیے ہے جو قیامت آمد کے دن حسرے کے میدان میں قلب منیب لے کر کے آیا اللہ ہمارے دلوں کی ہمارے نفوس کی کام کو پاس کرے میرے بھائیوں اسی لیے انسان کو چاہیے ہمیشہ ہر ہر معاملے میں خیر کا پہلو رکھے نبی علیہ السلاق و السلام نے ہماری اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو ایک ایک سیکنڈ کو ایک ایک منٹ کو ایسے استعمال کرنے کی رغبت دلائی ہے جس میں خیر کا پہلو ہو جس میں امت کی بھلائی ہو ملت کی بھلائی ہو اپنی آخرت کی کامیابی ہو صحیح ہے بخاری اور مسلم کی روایت نبی علیہ الصلاحات اسلام نے ساتھ نمایا ان کام ادا کامت کامت ادا کامت استاد استطاحت قبر کے او کم آ رہے سورا صاحب آپ میرے ساتھ میں آئے لوگوں اگر تمہیں قیامت نظر آتی ہوئی تمہیں دکھلائی پڑ رہی ہے کہ یہ قیامت آ رہی ہے اپنی موت تمہیں آتی ہوئی نظر آئے اور تمہارے ہاتھ میں کھجور کا ایک تنا ہے اور تمہیں اس بات کا یقین ہے اس بات کا یقین ہے کہ موت آنے کے پہلے پہلے اس کھجور کے تنے کو ہم زمین پر لگا دیں گے, فودے کو لگا دیں گے تو میں سوچے کہ اب میں پودا لگا دوں گا تو ہمیں کیا ملنے والا ہماری تو موت قریب آ چکی ہے اللہ کے رسو سلم نے ساتھ قبل, قبل ایو فل یو اسے چاہے کہ پودا لگا دے کیوں زندگی سے ان انسان کو فائدہ اٹھانا ہے خیب کا پہلو اختیار کرنا ہے آپ نے ساتھ فرمایا اس کھجور کے, کے فعودے کو لگا دو تم نہیں فائدہ اٹھاؤ گے تمہارے دنیا سے جانے کے بعد دنیا کے لوگ فائدہ اٹھائیں گے رشتے دار قراب دار راہ گیر مسافر یہ سارے لوگ فائدہ اٹھائیں گے نبی علیہ تو نے مرتے دم تک موت سامنے نظر آ رہی ہے لیکن اس وقت بھی اگر آپ اپنی زندگی سے فائدے کی چیز کر سکتے ہو تو یاد رسول نے فرمایا اس میں کوئی کوتا ہی نہ یہ اللہ رب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی بڑی مذمت بیان کی ہے اس انسان کی بڑی مذمت بیان کی جو انسان لوگوں کو خیر سے مایوس کرتا ہے اور آج یہ بیماری ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے الیا کرسول ہرا کرنا اگر دیکھو کہ کوئی انسان کھڑا کہتا ہے بھائی وقت بہت برا آ چکا ہے زمانہ بہت برا آ چکا ہے سارے لوگ تباہ ہو رہے ہیں سارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اس سے مایوسی اگر دلا رہا ہے صرف اس کی نگاہ پر ہے خیر پر نہیں ہے تو یاد رسول نے ارشاد نمایاں یہ انسان اللہ کی رحمت سے اللہ کی قدرت سے اللہ کی مہربانیوں سے لوگوں کو ماجوس کر رہا ہے کہا و برباد ہونے والا یہ شخص ہے انسان کو چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت بھی آئی ہے کوئی پریشانی بھی آئی ہے تو اس کو خیر پر محمول کرے میرے بھائی امام ابوداؤ رحمت اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر ایک بڑی اہم حدیث نقل کرتے ہیں انسان کو چاہیے کہ اپنے مزدوروں کے ساتھ اپنے قرار داروں کے ساتھ اپنے ماتحدین کے ساتھ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو اگر ان کے اندر یہ حالت ہے और ان کے اندر نادانی ہے اور ان کے اندر گمراہی اور ضلالت پائی تو چاہیے اب دو چیزیں ہی ایک تو اسے تعلقی کر لو اسے تھپڑ مار کر کے اسے دور کر دو اور دوسری چیز ایک اس کے خیر کا پہلو کیا ہے آپ اس کی نصیحت کریں اس کو سمجھائیں اور اس سے تعلیم دیں چنانچہ بڑے مشہور صحابی ہیں سننے بھی دعوت کی روایت ہے صحابی کا نام ہے اباد اب بن شرح رضی اللہ سالانہ یہ یمن کے رہنے والے تھے ان کے دل میں شوق ہوا کہ مدینہ جا کر کے رسول اللہ وسلم سے ملاقات کر کے آئے یہ جب آنے لگے تو ان کی خالہ ان کی ماں ان کی پوفیاں یہ ساری عورتوں نے کہا ہم بھی چلیں گے ملاقات کے لیے ہم کو بھی لے کے چلو یہ بیچارے اکیلے بھر تھے اور کئی کئی عورتوں کو لے کر کے مدینے سے چلی راستے میں ان کا توسا ختم ہو گیا کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ سب ختم بڑی پوکھ لگی سفر کرتے کرتے مدینہ کے بالکل قریب پہنچ گئے عورتیں بھی بھوکھ کے بارے میں اور اب بعد بن شراضی رضی اللہ تعالیٰ انتہا پریشان سامنے ایک باغ نظر آیا کھجور کا اور پکے ہوئے تھے عورتوں کو بیٹھایا اور یہ چلے گئے چھلانگ لگا کر کے پوچھ پڑے سوچے کہ ہم مسافر ہمارے لیے حالات ہیں اور پھر اس کے اندر ہمارا غریبوں کہاں تھے مسافروں کا یہ بیچارے چھلانگ لگائے اندر چلے گئے پہلے تو خوف جتنا کھا سکتے تھے کھائے جتنا کھا سکتے تھے کھائے اور کھانے کے بعد جب آسودہ ہو گئے تو اپنی چادر کو انہوں نے بچھا دیا یہ ہے خیر کا پہلو ہمارے سامنے ہماری زندگی میں چوبیس گھنٹے میں بہت سارے مکائل ایسے آتے رہتے ہیں اب بات دشرحبین پہلے کھائے کھا کر کے بالکل آسودہ ہو گئے کہ اب ہمیں ضرورت نہیں تو چادر بچھائے اور کھجور توڑ توڑ کر کے اس کے اندر بھرنا شروع کر دیا گچھا تھوڑا پکے پکے سارا بہترین کھجور وہ توڑ توڑ کر کے اکٹھا کیے اللہ کا کرنا یہ کہ جب خوب کھجور اکٹھا کیے اور سوچا مہینے بھر کے لیے کھانے کے انتظام ہو گیا اور چادر لپیٹ کر کے بھے اور لے کر کے جیسے وہ باہر آ رہے تھے باغ کا مالک پہنچ گیا اور اس نے شروع کیا تھپڑ دو تین تھپڑ مارا یہ بیچارے مارے گھر کے بیچارے اپنا اتار کر کے رکھ دیے کہا صاحب نے رکان ہی لیں گے نہیں اس کو سر پر اٹھا سر پر اٹھوایا اور کہا اسے پیڈر اللہ کے رسول کے پاس لے کر جا تیرا ہاتھ کٹواؤں گا تھی نے چوری کی اللہ یہ ہے نبی رحمت اللہ کی تعلیمات اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے سے اس ساتھ اس نے بیٹ نمالے اپنے ماتحدین کے ساتھ اگر کوئی ہمارا بھائی خطا کر رہا ہے تو یہ بھی تو سوچ لو کہ نادان ہے اس لیے غلطی کیا اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کوئی ضروری نہیں کہ آپ سزا ہی دیں انہوں نے یہی کیا تا اٹھاؤ سفر اٹھایا اور کہا لے کے چلو اللہ رسول کے پاس لے کر کیا ہے یا رسول اللہ یہ چور ہے چوری کرتا ہوا رنگے ہاتھوں ہم نے لگے ہاتھوں اس کو میں نے پکڑا اس سے پوچھ لے اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں ایسے کیا تم نے کہا یا رسول اللہ ہم یمن سے نکلے ہیں اور میرے ساتھ کئی عورتیں ہیں بہت سوچا برداشت کیا کہ مدینے تک پہنچ جائیں لیکن وہ ہماری کھانا ہماری پھوکیاں یہ سب تند آ گئی اور میں بھی ہو چکا تھا تو یہ پکا ہوا کھجور کا باغ نظر آیا اور میں جا کر کے توڑا کھایا اور اپنی عورتوں کے لیے لے کے آ رہا تھا اتنے میں پہنچ گئے اللہ کیا جواب دیا ہوگا رسول نے خیر ہو سکتا ہے کوئی پریشانی ہو سکتی مصیبت کسی خاص ادر بھی کوئی خاص ادر بھی ہو سکتا ہے نبی رہے سراسلام نے دونوں کو تعلیم دی یہ ہے اسلام یہ ہے اللہ کے رسول کا خراب آپ نے ان کو بلایا باقیہ مالک کو کامیا ماں المت انکان جاہر ولا اطمتہ انکان جا میاں تم نے جو کیا وہ مناسب نہیں تھا ماں المت انکان جاہرن وما ہو انسان اچا تم نے اس کے ساتھ بھلائی نہیں کیا تم نے جو کیا وہ نہیں کرنا تھا اللہ تو پھر کیا کرتا ہاں نے فرمایا اگر یہ بھوکھا تھا تو تمہارا کام تھا بیٹھا کر کے اور کھلانا لیکن بھوکھے پھر یو شیکنا ہوا ہے اس کے ساتھ عورت نہیں بھوکھا تھا بیچارا اگر توڑ کے کھا لیا کوئی بیچنے کے لیے تو نہیں لے کے جا رہا تھا یہ چند ہو رہتے بوڑھی بیٹھی بھی سن کے کھلانے کے لیے لے کے جا رہا تھا تمہارا کام یہ تھا کہ اس بھوکے سے ان کو کھلانا اور توڑ کر کے دیتے لے جاؤ کھاؤ اور اگر یہ جاہ تو ملا ان کا نہ اور اگر یہ بیچارہ نادان تھا جاہلیت چوری جکیتی عام تھی اس بیچارے کو علم نہیں تھا کہ ہاں کسی کے بات کا فل بھی تو تو پوچھ کر کے اگر یہ بیچارہ جاہل و نادان تھا تو تمہارا کام تھپڑ مارنا نہیں تھا تمہارا کام تھا اس کو تعلیم دینا یہ اللہ رسول نے فرمایا یہ تمہاری ذمہ داری تھی اگر یہ بھوکا تھا تو اس کو اور کھلاتے اگر یہ نادان تھا تمہارا کام تھا سکھلانا تعلیم دینا لیکن دونوں سیدھے تم نے نہ کی جو تم نے کیا غلط کیا پھر اللہ کے رسول نے ان کو سمجھا دینے کے بعد اب بات کو بلایا دیکھو دوسرے کی چیز جب بھی ٹو ہو تو اس سے اجازت لے کر کے توڑنا چاہیے معاملہ ختم ہو گیا میرے بھائیو نبی علیہ سلاۃ اسلام نے ایک بہترین سنت فائد کر دیا کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے سامنے والوں نے اگر غلطی کی ہے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے کیا تعلیم دی جائے دو جملے رسول نے پورے حقوق ان کے بیان کر دیے ماں تہو انکان چاہیل وہ ماں اٹھ انکان اگر یہ چاہیے ہے تم نے سکھلایا نہیں تمہارا خشو ہے تم نے اس کو سکھلایا نہیں تھپڑ مارنے سے پہلے اس کو تعلیم دینا تھا اسے بتانا تھا وہ نہ اٹ امتح انکان اور اگر یہ بولا ہے بھوکھا تھا تو تمہارا کام بھوکھوں کو جو ہاتھ کٹانے کے لیے چوری چوری میں پکڑ کے لانا میرے سامنے یہ تمہارا کام نہیں تھا تمہارا کام تھا بھوکھوں کو کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو سارے بنا اور ہمیشہ خیر کا پہلو ہر ہر معاملے میں اختیار کرنے کی توفیق سے اکول کود آس پچ اللہ کلو مل گئی الحمدللہ للہ وسلام و سلام اللہ صفا امار ہمیشہ خیر کا پہلو پرانی کے لیے رسول اللہ وسلم نے ایک اور بڑی اہم تعلیم دی ہے وہ بیان فرمایا قول الحسن یا الکڑے مت متو اے لوگ ہمیشہ کوشش کرو سامنے والے سے اچھی پیاری بہترین گفتگو کرنا الکلے میں تو طیبہ طیبہ اچھی بات کہہ کر کے سامنے والے کے دل کو خوش کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدقہ ہے کیوں صدقہ ہے صدقہ کس کو کہتے ہیں صدقہ سے جو صدقے کا مطلب یہ ہے کسی کی مشکل کو دور کر کے اس کے دل کو خوش کر دینا یہ اصل میں صدقے کا کام ہے کوئی پریشان حال ہے کوئی مصیبت جدا ہے کوئی کسی مشکل میں گھرا ہوا ہے آپ اپنا مال صدقہ کر کے اس کی مصیبت پریشانی کو دور کر دیں اس کا دل خوش ہو گیا صدقے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے دل کو خوش کر دینا گا اللہ کے رسول سلسل سلم نے ساتھ مارایا ال کرے متو پیے وہ سدا کا تم اے لوگوں کل طیبہ یہ اچھی بات کہہ دینا اچھی گفتگو کے ذریعے سامنے والے کے دل کو خوش کر دینا یہ بھی صدقہ ہے صدقہ اس لیے ہے کہ جیسے صدقے سے مومن کا دل تم نے خوش کر دیا ایسے ہی اچھی باتوں کے ذریعے بھی تم نے ان کے دل کو خوش کر دیا اسی لیے قرآن پاک نے ہمیں حکم دیا وا دل قربا حقل اپنے کڑاب کا حد ادا کرو اپنے مال کے ذریعے ان کی مدد کرو اگر تمہارے رشتہ دار کوئی غریب کوئی مسلمان کوئی پریشان حال آ گیا اور تمہارے حالات دینے کے لائق نہیں ہے تمہاری تاکیش تمہارا ہاتھ خالی ہے تو یہ بھائی جاؤ کسی اور سے مانگ لو میں دینے کے لائق نہیں ہوں نہیں دے سکتا اللہ میں نہیں فت الحم گ اس سے اچھی بات کہو کور مور میسور کہو کیا موس میسور کا مطلب ہے بھائی ابھی تو اس وقت نہیں ہے لیکن کچھ امید ہے آنے کی اگر مال آ تو انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی مدد کریں گے اس کو کہا جائے پکڑ لہوم کلک میں اسی لیے نبی علیہ سرات و کے سامنے ہمیشہ اللہ ایک شخص آیا ایک آدمی آتے تھے صحابی سرمی بھی اور ماجہ نماز روایت آتے تھے چار پانچ دن ہو گئے وہ نظر ہی نہیں آئے اور یہی ایب آج ہمارے اندر سب سے بڑا ہے اگر پوچھا جائے بھائی فلاں صاحب اگلی میں نماز پڑھتے تھے آج کل نظر نہیں آ رہے ہیں تو اگر آپ کو جانتا ہے تو بھائی مجھے نہیں معلوم نہیں جانتا بھائی نہیں معلوم اور اگر معلوم ہے ان کو ہاں ہا بس معلوم ہے ان کے کردار معلوم ہے وہ دس دن کل کا نمازی ہی آیا دو دن آگے بیٹھا جتنی شکایتیں ہو سکتی ہیں وہ شکایت کر ڈالے گا انسان یہی چیز ال رسول کے سامنے ہوا اللہ کے رسول نے پوچھا فلا آدمی کیا بات ہے بھائی آج کل نظر نہیں آ رہا ہے یا رسول اللہ الخاب کڑے ہوئے یار رسول اللہ کچھ روکنے کا معلوم نہیں ایک صاف کڑے ہوئے اللہ رسول مجھے معلوم ہے سن نہ ہو مناسب لائب اللہ اور او کم وقت مناسب ہے نہ اللہ سے محبت کرتا ہے نہ اللہ کے رسول ہزاروں خوبیاں رہی ہوگی لیکن اس نے اللہ تل فیصلہ کر دیا اتنا مناسب رسولہ یار اس کی بات کیا کرتے ہیں وہ بد منافق ہے نہ اللہ سے محبت کرتا ہے نہ رسول سے کسی بھائی کے متعلق آپ سے پوچھا جائے کوشش سے کریں اس کی خوبیوں کا تذکرہ کریں اس کے نقائش کو چھپائیں ایپ پر پردہ ڈالیں اس کے اندر جو کمال ہے جو خوبیاں ہیں بھلائیاں ہیں ان کا تذکرہ کریں لیکن اللہ کے رسول نے جیسے پوچھا انہوں نے وہی غلط رویہ اختیار کیا یا رسول اللہ اس بیوقوف کے بارے میں کیوں پوچھتے ہی منافق وہ منافق ہے لا جو ہے پولو اللہ اس کے رسول محبت نہیں کرتا آپ نے ساتھ نمایا لا تل خبردار اب آگے بات نہیں کرنا اگر آج ہمارے سامنے بات آئے اور ایسے ہی ہم اس کو بریک لگا دیں تو آئندہ کبھی بھی نہیں کرے گا حضرت حسن کے پاس ایک شخص آیا کہا کہ حضرت حسن علی طالب میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں معلوم ہے آپ کے بارے میں کیا کیا لگتا ہے وہ آپ کی کے اندر اتنی برائیاں ہم کو یہ سمجھیں کہ دنیا میں سب سے بڑا مکلی سے کیوں اس کی شکایت ہمارے پاس پہنچا رہا ہے حضرت امام حسن نے کہا رے دو کو اما وجد شیتان رسولن ویرت کیا شیطان کو کوئی دوسرا ایجنٹ نہیں ملا تھا ہمارے پاس پیغام پہنچانے کے لیے ہاں؟ اس نے توبہ کی آئندہ کبھی حضرت حسن کے بعد کسی کی شکایت لے کر کے نہیں آئے گی دیکھے اما وجد شیتانا شیطان غیروں کا رسولن کیا تیرے ارا شیطان کو کوئی اور آدمی نہیں ملا تھا یہ شیطانی ہی کر دسا اندر اللہ کے رسول نے خبردار لاسا کلفی ہی مطالعے کے باتیں نہیں کرنا الله محمد الرسول اللہ بہی وجہ اللہ کے بندے ہزار برائیاں اس کے اندر ہوگی لیکن تم نے دیکھا میں نے دیکھا اسدول اللہ محمد رسول اللہ کی رضا کے لیے پڑھا کرتا ہے اس کا کلمہ پڑھنا ہی اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے کہ اس کو منافق کہنے کا اشتہار تمہیں نہیں ہمیشہ انسان جب بھی آپ سے کسی کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کے اندر برائیاں بھی ہوگی بھلائی بھی ہوگی بھلائیوں کے تذکرہ کیا جائے نبی علیہ السلاح تو بخاری اور مسلم کی روایت ایک شخص کے پاس گئے بیمار ہے بہت دن سے بیمار نبی علیہ تراک شام پہنچے فرمایا کیا بات ہے اللہ رسول نے بڑا بڑی بیماری اور بڑا شدید بخار ہے بدن پورا چل رہا ہے میں کیا بتاؤں لوگوں نے کہا اللہ ہم کیا اللہ سر کتنا بیمار ہے اللہ کے رسول نے کتنی پیاری پیاری بات کہی ہم کہتے ہیں ارے بھائی فلا فلا چیک اپ ہوا ہے ہاں اور اس کا مطلب ہے کہ بس کوئی اور خطرناک بیماری ہے جتنا بیمار نہیں تھا ہم نے عیادت میں اس سے زیادہ اس کو بیمار کر دیا اللہ رسول نے کیا فرمایا ماشاء اللہ اتنے دن سے بخار تمہارا بدن گرم ہے اور اتنے دن سے تم بیمار ہو ہاں یا رسول اللہ اللہ رسول نے کیا ما شاء اللہ سیا فرمایا ماشاء اللہ مبارک ہو ہی نار اللہی فی ہی نار ہی علی دنیا دنیا لے تون ہوں نارے فی الخرات اب وہ بیمار سوچے تو اللہ اب دن تک ہم بیمار رہے ایسی بات آئی کر سنیں گے اللہ اس نے کہا جب کہا بہت بیمار اللہ اللہ بنوایا میاں کہ یہ بخار بھی جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو بخار دے کر کے جہنم کی آگ میں یہاں مطرا کر دیتا تاکہ مرنے کے بعد جہنم کی آگ کا کوئی حصہ باقی بھی نہائے یہ تجا کہنا تھا اس کا دل بات بات میرے بھائیوں ہر ہر معاملے میں اپنے معاشرتی دی, لین دین اٹھنے بیٹھنے اپنے اور پرائے ہر ایک کے ساتھ ما جب بھی کوئی معاملہ آ جائے ذاتی معاملہ ہو رہا معاشرتی ماں انفرادی معاملہ ہو رہا اجتماعی ہمیشہ خیر کا پہلو اپنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے ہم تو دیکھے ہمیشہ کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنے کے اللہ رب آل میں جو بیمار ہو چکا ہے کلیہ فرما جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کر دے جو ہمارے بھائی اور بہن وفاق پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤ سے درگر فرما ان کی نیتوں کو قبول کر لے ان کے جس قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کی پیاری بنا دے الامین ان کے پسماندگان اور پیچھے رہ جانے والوں کو نےم البدل خرف او بے اللہ تعالی ان کے ان کو اجر عظیم عطا فرمایا اور اس کے نیکیوں کو اللہ تعالی کو قبول فرمائے الہ العالمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ حفظه اللہ اور ان کے آوان و انصار کو ہر برا حلافت سے محفوظ کر لے عالمین اچھے کاموں میں اس استعمال فرما اور جس شہر میں رہتے ہیں سلطان حفیظ اللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر بنا ہر آفت سے بچا لے ہر آنے والی مصیبت کو ٹال دے ہر روک لے اے لال عالمین ان سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا امت کی بڑا قوم اور وطن کے لیے خیر ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی تو ملت کا ملت کا ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے کام لے اور جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما لال مین دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں اکلیت میں ان کے جان اور مال حفاظت کرنا اور جتنے مسلم ممالک ہیں ہر ایک علاقے ہر مسلمان علاقے کو اللہ تعالی امان عم اور امانت عطا بارا بنا دے اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله اتقوا الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وردوا الله دعاء akbar Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum